جی نکال گئی تھی معذرت لیٹ بس آج بھی باہر تھا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ذرا اس لیے ہو گیا جی. جی اچھا نمبر پانچ قاعدہ قاعدہ نمبر پانچ مترام کے قاعدے مترام کے قاعدے نمبر پانچ گیا جو واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل کر یا میں یام ادام کرتے ہیں لیکن واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو جائیں ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں یعنی واؤ اور یا چاہے یا پہلے ہو چاہے واؤ پہلے ہو بس ایک ساکن ہونا چاہیے تو کیا کرتے ہیں واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے جیسے کہ مرمی یون اصل میں کیا تھا مرمو جون تھا کیا تھا مفعول مرمی اصل میں کیا ہے مفع مفعول یارمی سے تو یہ کیا تھا مفعون تو مرمو جون تھا واؤ کو یا کیا واؤ اور یا اکٹھے جماؤ گے پہلا ساکن ہے تو واؤ کا یا, کیا. یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا مرمو کیا ہو گیا مرمو ہو گیا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا مرمو ہو جائے گا تو <laughs> مرموجن ہو گیا اب آگے کیسے ہوا نمبر چھ قاعدے پہ آئیں پہلے جو واؤ اسم کے آخر میں زما کے بعد واقع ہو واو ہو اسم کے آخر میں زمہ کے بعد واقع ہو تو زمہ کثرا سے اور واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا ساکن کو گرا دیتے ہیں اسے اس تلکن اصل میں کیا تھا تلق کوئی کو تھا اصل میں کیا تھا تلک تلک واو کو ان جو اس وائس کے آخر میں زما کے بعد واقتا تو زما کو سے تو زما کو کیسے بدلا زما سے, سے کسرہ سے اور واو کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا ہاں تل, تال اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں تلا کی یون تھا یا کو ساکن کریں گے اور تو کیا بن جائے گا تلا کی یون تو کیا بن جائے گا تلکین پھر ارتقا ساکنین کیسے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا تلکن تلکن ٹھیک ہے جی تو نمبر چھ قاعدہ کیا آ جو واؤ اسم کے آخر میں ذمہ کے بعد واقعہ ہو اس ذمہ کو کثرت سے اور واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں یہ انچاپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اجتماعی ساکن ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا جو وائسم کے آخر میں زما کے بعد واقعہ ہو اس زما کو کسرا سے اور و کو یا سے بدلتے ہیں تو اصل میں تھا طلق کو طلق تھا طلق کو ون تھا و اسم کے آخر میں تھا زما کے بعد واقعہ تھا و کو یا کیا اور یا سے پہلا جو کث زمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا تلک یون ہو گیا جب تلقی یون ہو گیا تو اب کیا کریں گے یا کا جو زمہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا تلقین پھر التقاء ساکنین آ رہے تھے یا اور نون نکٹھے آ رہے تھے یا اور نوں اکٹھے آ رہے تھے تو یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا تلکن کیا بن جائے گا تلقین ہو گئی بات اب آ جان جی اوپر والا قاعدہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ مرمو یون تھا مرمو یون تھا پانچواں نمبر قاعدہ اور یا اکٹھے جمع ہیں واؤ کو یا کیا یا کا جام ادغام کیا تو کیا بن گیا مرمو یون ہو گیا مرمو جن ہو گیا آخر کے اندر یا تھی آخر میں یا تھی تو یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے یا اپنے سے قبل کسرہ چاہتی ہے اصل میں یہ قاعدہ نہیں دیا وہ نا یہ اصل میں یہ قاعدہ یہاں پر آتا ہے یا مشدد مخفف والا قانون یا مشدد مخفف والا قانون انوار اللہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ قانون ہوگا یا مشدد مخفف والا قانون تو ہاں سیدن والا قانون ہاں وہی ہے ایک تو یہی ہے نا وہ سیدن تھا یہ وہ تو پہلے ہے لیکن مرمو جو مرمو سے واؤ کو یا کیا نا یہ سیدن والے قانون کے تحت کیا وعو کو یا کیا کس وجہ سے سیدن والے قانون کے تحت واؤ کو یا کیا یا کا یا میں ادغام کر دیا تو ایک قانون یہاں پہ لگ گیا تو اب یہ پورا کیا بن گیا مرمو یون ہو گیا اب ادھر دوسرا قانون لگے گا دوسرا قانون کیا لگے گا یا سے یا سے قبل جو زمہ ہے نا کثرت سے بدلیں گے تو یہ قاعدہ کون سا یا مشدد مخف والا قانون ہے یا مشدد و والا قانون ہے تو کو جو یاد سے پہلے جو ذمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیں گے کس کے قانون کے تحت یا مشدد مخافع والے قانون کے تحت تو یہ کیا بن جائے گا مرمی جن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مرمی جن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مرمی جن والا قانون ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے دوبارہ بتاؤں اچھا دیکھیے کیا تھا مرمو جن تھا واؤ اور یا جمع ہو گئے ایک ہی کلمے کے اندر پہلا ساکن ہے ٹھیک ہے یا یا کا یا کر دیا تو مرمو جن ہو گیا کیا بن گیا مرمو جن ہو گیا جب یہ مرمو جن ہو گیا تو اب کیا ہو گیا کہ جی یا ہے آخر کے اندر اور جائے مشدد ہے یا مشدد ہے آخر میں شد آئی ہوئی ہے یا مشدد آئی ہوئی ہے تو یا ہے اور یا سے پہلے ضمع ہے پہلے ذمہ ہے اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا مرمی یون ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مرمی یون اور آخر میں یا پہ شد آئے گی دیکھیں نا اس میں بھی لکھا ہوا ہے مرمی یون یا پہ شد ہے نا تو مرمی یون ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے بس ابھی اتنا ہی ابھی میں نماز کے لیے جاتا ہوں پتہ نہیں اب ساڑھے آٹھ بجے کلاس لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں طبیعت میری بہت زیادہ ہو رہی ہے نہیں وہ مجھے پڑھایا بھی نہیں جا رہا لیکن اچھا مخفف والا مخفف کے اندر بھی آتا ہے نا یہ یا مشدد ہے نا تو مخفف بھی ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ بھی قاعدہ لگتا ہے کہ یا مخفف بھی ہوتا ہے تو یا مخفف بھی اپنے سے پہلے کسرہ لے جاتا ہے مخفف کا کا مطلب ہے خفیف یعنی ایک یاؤں مشدد کا مطلب ہے دو یاؤں تو یا مخفف والا قانون اس میں تو صرف یا مشدت والا قانون یعنی اس کا پورے قانون کا نام ہے یا مشدط مخفف والا قانون یا مشدد مخف والا قانون ٹھیک ہے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دیں مجھے میں نماز انشاءاللہ پڑھ کے آتا ہوں مسئلے سے تو اگر ہمت ہوئی تو میں انشاءاللہ پھر ساڑھے آٹھ بجے میں پھر سر کا بھی سبق اور انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن مجید کا سبق بھی کریں گے انشاءاللہ نحف کا بھی سبق بس دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دیں مجھ سے میں پڑھو نہیں کیا جا رہا سر میں بہت سخت درد ہو رہا تو مجھے نہیں ہو رہا بولا نہیں جا رہا بالکل زبان رکتی ہے ٹھیک ہے جی چاہیے سلام علیکم اللہ مائک فری ہے جی